السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد اللہ ونحد لا لا ہی, ہی علی اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و احسان سے لگاتار ہر ہفتے آپ لوگوں کے سامنے عقید واسطیہ کی شرح کی جاتی ہے لیکن قبل اس کے کہ میں اس کتاب کی شرح کروں یا درس کا آغاز کروں دو باتوں کی طرف میں تنبی دلانا چاہتا ہوں یا توجہ دلانا چاہتا ہوں تمام مسلمان بھائیوں کو بالخصوص جو مسلک صلف پر چلنے والے ہیں اور بلاخص جو ہمارے متعنین ہیں دو مسئلہ ہے پہلا مسئلہ ہے کہ صف کی درستگی کیسے کی جائے گی اس سے پہلے بھی میں کئی بار یہ بات بتا چکا ہوں کہ صف کی درستگی کی شروعات کندھے سے ہوتی ہے کہ آدمی کا کندھا بغل والے کندھے سے مل جائے اس سے صف کی درستگی کی شروعات ہوتی ہے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں پاؤں کو اپنے حجم سے زیادہ پھیلا لیتے ہیں یہ درست نہیں ہے کہ آپ کا ٹکنے سے ٹکنا ملانے کے لیے پاؤں کو پھیلانا یہ درست نہیں ہے اللہ نے آپ کو جسم دیا ہے اسی جسم کے مطابق انسان اپنے پاؤں کو پھیلاتا ہے اگر آپ پاؤں زیادہ پھیلائیں گے تو پھر کندھا آپ کا نہیں مل پائے گا جی ہاں اور سب کی درست ہوگی کندھے کے ملانے سے ہوتی ہے جی ٹھیک ہے کندھے سے کندھا ٹکھنے سے ٹکنا ملا کر کے مسجد میں یا صف میں نماز میں کھڑا ہونا چاہیے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی آدمی نہیں ملاتا ہے تو اپنے پاؤں کو پھیلاتے جائیے یہاں تک کہ خوب پھیلا دے پاؤں کو یہ درست نہیں ہے پاؤں اتنا ہی پھیلائیں جتنا آپ کے جسم کی حجم ہے اتنا ہی اس سے زیادہ پھیلانا اپنے جسم کے قدر اور قامت کے لحاظ سے یہ صحیح نہیں ہے یہ پہلی بات ہو گئی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی متعرین بھی ہیں کہ فجر کی نماز اگر چھوڑ جاتی ہے مسجد میں آتے ہیں تو سنت پڑھے بغیر پہلے ہی جماعت قائم کر لیتے ہیں غلط طریقہ ہی ہے اگر آپ کی سنت رہ گئی ہے پہلے آپ سنت پڑھیے پھر اگر جماعت سے پڑھتے ہیں تو پھر دوبارہ جماعت قائم کیجیے پہلے سنت پڑھیے یہ نہیں کہ جماعت ختم ہو گئی اور آپ کی نماز رہ گئی تو سنت پڑھے بغیر آپ جماعت شروع کر دیں یہ صحیح نہیں ہے پہلے آپ سنت پڑھیے پھر جماعت قائم کیجیے اللہ کرسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور جگہ آپ نے پلاؤ ڈالا تو دھوپ نکل آئی سورج نکل آیا اس کے بعد لوگ بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کوچ کیا اور آگے جا کر کے پہلے آپ نے سنت پڑھی اس کے بعد آپ نے جماعت قائم کی تو فجر کی جو سنت ہے یہ بڑی اہمیت اس کی ہے سنت موقع ہے یہ بڑی اہمیت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنت کبھی بھی نہیں چھوڑا زندگی میں اس لیے پہلے سنت پڑھ لیں اس کے بعد جماعت قائم کریں ہاں اگر جماعت کھڑی ہے تو ظاہر بات آپ جماعت میں شامل ہوں گے اس کے بعد پھر سنت پڑھ لیجئے لیکن اگر آپ کی جماعت چھوٹ گئی ہے تو آتے ہی فورن جماعت نہ کھڑی کر لیں اور پھر جو ہے قامت کہہ دیں اور جماعت شروع کر لیں دو آدمی کا انتظار کر کے یہ غلط طریقہ ہے پہلے سنت پڑھیے اس کے بعد اگر آپ جماعت قائم کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد جماعت قائم کیجیے جی ہاں کچھ لوگوں کی عادت ہے یہ کہ وہ فجر کے بعد آتے ہیں جماعت ختم ہو جاتی ہے آتی فورن جماعت شروع کر دیتے ہیں سنت پڑھے بغیر جی اللہ یہ کہ اگر وہ گھر میں سنت پڑھ لیے ہیں لیکن گھر میں سنت پڑھنا بھی جائز نہیں ہوگا ان کے لیے جماعت چھوڑ کر کے جماعت قائم مسجد کے اندر آپ گھر میں سنت پڑھ رہے ہیں یہ بھی جائز نہیں ہے اس لیے ان کے لیے یہی ہے کہ پہلے سنت پڑھیں اس کے بعد جماعت قائم کریں اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دامین مسلم رحمۃ العلیہ فرمات فلاح ادول علیہسّنت والجماََ اماجا بہمرسل فعمن الصرأۃۃۃۃۃ المستقیم شرأۃ اللّین علیہم منبی من این و صدیقین و شہدۂ و صحلحم آج اتنی عبارت ہی کہ شرح ہم کریں گے اور اس کے بعد پھر مسن رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد قرآن کی آیتیں اور صورتیں دلیل کے طور پر پیشنا شروع کی پیش کرنا شروع کیا ہے اس کے بعد اگلے درس میں انشاء ان تمام آیتوں اور صورتوں کو آپ کے سامنے پڑھا جائے گا اور اس کی شرح انشاءاللہ کی جائے گی اے مصنف فلا فلاح ادول الہل سنت والجما اماں جا بہل مرسلم اہل سنت والجماعت کیا کرتے ہیں جو انبیاء اور رسول کی تعلیمات ہے ان تعلیمات سے انحراف نہیں کرتے ہیں جو رسول اللہ رب العمی نے دنیا کے اندر بھیجے ہیں ان کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کے خلاف نہیں جاتے ہیں کون اہل سنت الجماعت اور یہاں اہل سنت الجماعت سے مراد کون ہے جو سلب صالحین کے عقیدے پر ہیں اور ان کے منحص پر چلنے والے ہیں وہ مراد اہل سنت الجماعت سنت کی تباہ کرنے والے اور جماعت کے ساتھ رہنے والے کون سی جماعت صحابہ کی جماعت سب سے پہلی جماعت وہی ہے صحابہ کی جنہیں ہمارے نبی نے تیار کیا ہمارے نبی نے تربیت کی اور ان کے عمل میں کہیں بھی اگر کوئی کمی نظر آئی تو اللہ رب العالمین نے آسمان سے ان کی اصلاح فرمائی اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت کی بشارت دی ہے تو سب سے پہلی جماعت کون سی ہے صحابہ کی جماعت ہے تو صحابہ کی جماعت پر قائم رہنے والے اور سنتوں کی تباہ کرنے والے پیروی کرنے والے یہ اہل سنت الجماعت ہے کیا ان کا تر امتیاز ہے کیا ان کا تخصص ہے یا اختصاص وہ یہ ہے لدول سنجماں اماں جا بلمرسلم امبیا اور رسول جو کچھ لے کر کے آئے ہیں ان کی خلاف ورزی نہیں کرتے انہی کے راستے پر چلتے ہیں اور رسول کیا لے کر کے آئے تمام نبیوں رسولوں کا دین ایک تھا اندین عند اللہ اسلام اللہ کے نزدیک جو پیارا دین ہے کون سا دین ہے وہ اور جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے تمام نبیوں رسولوں کا دین ایک تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ ہم جو انبیاء ہیں کیا ہیں اللہ تی بھائی ہیں ہم سب کا دین ایک ہے اور شریعتیں الگ الگ ہیں تو سب کا دین ایک تھا دین اسلام سب کی دعوت یہی تھی توحید کی طرف اور شرک چھوڑنے کی طرف اور اللہ رب العامین کے جو اسمہ صفات ہیں جن کا تعلق توحید سے ہے ان کی طرف انہوں نے لوگوں کو دعوت دی کہ اللہ کے اسمہ صفات پر ایمان لانا اور اس کی تشبیح نہ دینا ان کے نہ اللہ کے نام و صفات کا انکار نہ کرنا یہ جو تمام انبیاء کی تعلیمات ہے انہی تعلیمات پر اہل سنت اور جماعت صلب صالحین کے عقیدے اور منحج پر قائم رہنے والے چلنے والے اسی کی تباہ کرتے اور اسی کی پیروی کرتے ہیں کیونکہ تمام انبیاء کی تعلیمات یہی تھی یہی تمام انبیاء لے کر کے آئے تھے ان کی ہاں کوئی اختلاف نہیں تھا اللہ کے نام و صفات کے تعلق سے توحید ایمان غیبیات اور اس کے اسلام کے جو اصول اور مبادی ہیں کوئی اختلاف نہیں تھا سب کا دین ایک تھا ہاں مسائل میں شریعت میں طور طریقے میں کچھ اختلاف تھا اور ہر زمانے کے لحاظ سے اللہ رب العامن کو چیز دی لیکن جو اصل دین ہے اصول اور اس طریقے سے غیبیات اور ایمان اور اللہ رب العامن کے تعلق سے جو ہمارا ایمان ہونا چاہیے ان میں کسی کے ہاں کوئی اختلاف نہیں تھا ہر نبی نے یہی تعلیم دی ہے اللہ کے نام و صفات کی طرف کہ اللہ کا کوئی ہمسر نہیں اللہ کا کوئی اللہ کوئی نظیر نہیں اللہ کا کوئی شبیہ اور اس کا کوئی شریک نہیں وہ تمام چیزوں سے بے نیاز ہے یکتا ہے اور وہ جس طریقے سے اپنی ذات کے لحاظ سے ایکتا ہے اسی طریقے سے جو اس کے نام و صفات اس میں بھی یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں یہ تمام نبیوں کی دعوت تھی لہذا صلب صالحین کے نحش پر چلنے والے قائم رہنے والے رسولوں کی جو تعلیمات ہے ان تعلیمات سے ذرہ برابر انحراف نہیں کرتے انہی پر قائم ہیں فرا کے کیا ہوا ہے فعین نحو اس شرات المستقیم کیونکہ یہی مستقیم ہے یہی سیدھا راستہ ہے یہی اللہ رب العامین کی رسی ہے جس رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کا اللہ رب العالمین اور اس کے نبی نے حکم دیا ہے لہذا یہ شرات مستقیم ہے اسی شرارت مستقیم پر چل کر کے آپ جنت کے حقدار ہو سکتے ہیں کیونکہ شراط مستقیم کا ایک شرا دنیا کے اندر ہے اور اس کا آخری شرا جہاں ختم ہوتا راستہ وہ جنت پر جا کر کے ختم ہوتا ہے جب آپ یہاں رہیں گے دنیا میں شرارت مستقیم پر تب آخرت میں بھی شرارت پر پار کر پائیں گے اور پھر جنت کے حقدار بنیں گے تو یہی شرارت مستقیم ہے جس کی دعوت انبیاء نے دی اور جس پر اہل سنت والجماعت والے اس جس پر قائم رہتے ہیں اس کو اللہ کا راستہ کیوں کہا جاتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ ہی نے یہ راستہ بنایا ہے یہ سرارت مستقیم اللہ نے بنایا ہے ہم نے اور آپ نے نہیں بنایا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے جو دین اللہ العالمین نے دنیا کے اندر بھیجا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ راستہ اللہ کی طرف پہنچاتا ہے جب آپ اس راستے پر چلیں گے تو قیامت کے دن اللہ کا دیدار کریں گے جنت کے حقدار بنیں گے تو اللہ کی طرف پہنچانے والا راستہ ہے اس لیے اس کو صراط مستقیم اور اللہ کی کا سراط کہا جاتا ہے ایک تو ایک اللہ نے اسے بنایا اللہ کا دین ہے یہ دین ہماری اور آپ کی یا کسی انسان کی جاگیر نہیں ہے یہ یہ دین اللہ العالمین کا بھیجا ہوا نظام ہے یہ اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے یہ دین اسلام اور یہ دین جس پر ہم چلیں گے اللہ تعالیٰ تک یہ دین ہم کو پہنچانے والا ہے اس لیے اس کو اللہ کا راستہ کہا جاتا ہے اللہ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر وہ انقل تحدی علا شراط مستقیم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ شراط مستقیم کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرنے والے ہیں رہنمائی کرنے والے توفیق دینے والے نہیں کیونکہ ہدایت کا دو معنی ایک توفیق دینا اور ایک رہنمائی کرنا توفیق دینے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ ان کے چچائے اسلام لے آئیں نہیں اسلام قبول کیا انہوں نے جی حستے نو علیہ السلام کی خواہش تھی کہ ان کی بیوی اسلام قبول کر لیں ان کا بیٹا اسلام قبول کر لیں نہیں کیا لوت علیہ السلام کی خواہش تھی کہ ان کی بیوی مسلمان ہو جائے ابراہیم علیہ السلام کی خواہش تھی تمنا اور آرزو تھی کہ ان کے والد اسلام لے آئیں توفیق مل جائے دین اسلام کی لیکن نہیں ملی کیونکہ توفیق دینے والا اللہ تعالی انبیاء کا کام کیا تھا لوگوں کو صحیح راستے کی طرف بلانا رہنمائی کرنا راستہ دکھا دینا اس پر چلنے کی توفیق دینے کا کام اللہ رب العالمین کا ہے تو یہاں اللہ فرماتا و ان نقلی لا شراتی مستقیم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ شراط مستقیم کی طرف لوگوں کی ہدایت کرنے والے رہنمائی کرنے والے راستہ دکھانے والے توفیق دینے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے پھر اللہ نے کیا فرمایا سراط اللہ اللہی لہو اماف الارض اس اللہ کی راہ جس کے لیے جو کچھ ہیں زمین و آسمان میں وہ اللہ ہی کے لیے ہیں اللہ ہی ان تمام چیزوں کا مالک ہے اللہ اللہ تصیر العمور اللہ ہی کی طرف سارے امور پلٹ کر کے جانے والے اللہ ہی کا حکم چلتا ہے سب اللہ کی طرف پلٹ کر کے جانے والے ہیں اس لیے یہ سرارت اللہ ہے اللہ رب العامن کی راہ ہے اللہ تعالی کا سرات اور اللہ تعالی کا راستہ ہے کیونکہ اللہ نے اسے بنایا اللہ کا دین ہے اور اللہ رب العامن کی طرف یہ سارے راستے یہ دین جو ہے انسان کو پہنچانے والا ہے اور سرات مستقیم ایک ہی ہے اللہ فرماتا و انحاظہ سراعت مستحقیم یہ میرا سیدھا راستہ ہے فتب اس سرات مستقیم کی اتباع اور پیروی کرو ولا تب اسبل اور اس رات مستقیم کو چھوڑ کر کے اور جو راستے ہیں ان راستوں کی اتباع نہ کرو ان راستوں کے پیچھے نہ چلو فتفر رقب انصبیل سبیلی کیوں اس لیے کہ راستے تمہیں جو سرات مستقیم ہے جو اللہ تک پہنچانے والا راستہ ہے اس راستے سے تم کو گمراہ کر دیں گے بھٹکا دیں گے ظالقم السلاکم بھی اللہ تقم اسی بات کے اللہ رب العالمین نے تم کو وصیت کی ہے تاکہ تم تخوا اختیار کرنے والے بن جاؤ متقی بن جاؤ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو اللہ کا تقوا اختیار کر کے تو اللہ رب العالمین کی وصیت ہے یہ شرات مستقیم کی جو اللہ رب العالمین نے آسمان سے بھیجا ہے دین اسلام کی شکل میں جسے اللہ رب العالمین نے قرآن اور حدیث کے اندر محفوظ کر دیا اور قیامت تک یہ محفوظ رہے گا انا نح نزلنا ذکر اور اننا لہ ہم ذکر کے نازر کرنے والے ہیں اور اس کی حفاظت بھی کرنے والے ہم ہیں یہاں ذکر سے مراد کیا ہے قرآن و حدیث دین اسلام مراد ہے کیونکہ دین اسلام قیامت تک رہے گا جب تک دنیا میں ایک محدود رہے گا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی قیامت کب قائم ہوگی جب اللہ کا نام لینے والا کوئی دنیا کے اندر باقی نہیں رہے گا تو از ذکر سے مراد دین اسلام ہے جو قرآن اور حدیث کے اندر محفوظ ہے تو اللہ رب العالمین نے یہ جو ہے یہ شرات مستقیم ہے یہ ذکر ہے اور اسی کے اللہ رب العالمین نے ہم سب کو وسیعت کی ہے لہذا اسی پر چل کر کے انسان جنت کا حقدار بن سکتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حدیث صنسی کی روایت ہے اور مسعد احمد کی وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داہنے ہاتھ سے ایک لکیر کھینچی لمبی لکیر تو کہا کہ یہ سیدھا راستہ ہے یہ کیا ہے شرارت مستقیم ہے پھر اس راستے کے دائیں طرف اور بائیں طرف بہت سارے راستے کھینچے لکیریں کھینچیں ٹیڑی میری لکیریں بہت ساری کھینچی تو آپ نے کیا فرمایا کہ یہ وہ راستے ہیں کہ ہر راستے کے اوپر شیطان بیٹھا ہوا ہے جو لوگوں کو اپنے راستے کی طرف بلاتا ہے پھر ہمارے نبی نشایت کریمہ کی تلاوت کی جو ابھی میں نے پڑھا وہ ان نہ شراطی مستقیم ان فتبی ولا تب صبلہ فطفر صبیم اصمب تک اللہ کا راستہ ایک ہی ہے حق ایک ہی ہے اللہ کا دین ایک ہی ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مکہ جانے کے لیے بہت سارے راستے ہیں ٹھیک ہے مکہ جانے کے بہت سارے راستے ہیں لیکن جنت جانے کا ایک ہی راستہ ہے وہ سراتے مستقیم ہیں اللہ کے اصول نے خط کھینچا باقاعدہ لکیر کھینچی کا یہ سیدھا راستہ جنت تک لے جانے والا باقی جو راستے ہیں وہ جنت تک نہیں لے جائیں گے وہ شیطان ہر راستے پر کھڑا ہوا ہے اور وہ شیطان اس راستے کی طرف بلاتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث ہے جس میں آپ نے قیامت کی بہت ساری نشانیاں بیان کی تو یہ بھی آپ نے فرمایا کہ آخری وقت میں جہنم کی طرف بلانے والے بہت سارے دعات ہوں گے جی یہاں شیطان سے مراد ہوئی ہے کہ جو دعات ہیں باطل کے دعات گمراہی کی طرف بلانے والے شرک کی طرف بلانے والے اور اس طریقے سے صلب صالحین کے عقیدے کے خلاف لوگوں کو دعوت دینے والے یہ سب کے سب دعات ہیں جو جہنم کے دروازے کے طرف لوگوں کو بلانے والے دعات کے معنی ہوتے بلانے والے تو لفظ داعی یا لفظ عالم یا لفظ دعات یہ کوئی مقدس لفظ نہیں ہے کہ آپ کسی کے بارے میں سمجھیں کہ وہ دائیں ہیں وہ عالم ہیں تو آپ کہیں کہ بھائی وہ تو عالم دین ہیں وہ تو دائیں نہیں یہ کوئی مقدس لفظ نہیں ہے یہ جو گمراہی کی طرف بلائے اسے بھی دائی کہا گیا ہے جو باطل علماء ہیں ان کو بھی قرآن کریم میں عالم کہا گیا ہے جی وہ بھی عالم ہیں وہ باطل کے عالم ہیں حق کے عالم نہیں ہیں وہ وہ غلط راستے کے عالم ہیں صحیح راستے کے عالم نہیں ہیں وہ اس لیے لفظ عالم اور لفظ داعی کوئی مقدس لفظ نہیں ہے کہ آپ اس کے سامنے عالم لکھاو دیکھ لیں سن لیں کہ وہ داعی و عالم ہے دھوکہ کھا جائے نہیں ہمارے پاس ایک نیزان ایک ترازو ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اس پر آپ کو فٹ کرنا ہے صلب صالحین کے فہم کے مطابق اس پر آپ کو تولنا اگر آ جائے الحمدللہ وہ صحیح حقیقی عالم دین ہے حقیقی دائ ہے جو اللہ کے دین کی طرف اور جنت کی طرف بلانے والا تو ہمارے بھی صلی اللہ علیہ سمواتے ہیں کہ آخر وقت میں ایسے لوگ ہوں گے دعت علا ابواب جہنم جہنم کے دروازوں کی طرف لوگوں کو بلانے والے تو ایسے لوگوں کو پہچاننا بھی ہے اور ایسے لوگوں سے دوری بھی اختیار کرنا ہم بدعت اور باطل کیوں جاننا چاہتے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو ان سے بچا سکیں ان سے دوری اختیار کریں اگر نہیں جانیں گے کتنے ایسے شاعر لوگ جو نہیں جانتے ہیں کہ حقیقی اور دائی کون ہے کتاب اللہ اور سنت رسول بلانے والے دائی کون ہیں واٹس ایپ پر میڈیا پر دیکھتے ہیں قرآن کی کوئی آیت پیش کر دیا کوئی حدیث پیش کر دیا اس کو فالوور بن جاتے ہیں سننے والے بن جاتے ہیں ہمیں پہچاننا ہے کہ کون صحیح ہے جیسے ڈاکٹر کے لیے آپ پہچانتے ہیں کہ کون صحیح ڈاکٹر ہے کون اچھا علاج کرتا ہے کون جو ہے بہتر ڈاکٹر ہے آپ پوچھتے ہیں لوگوں سے مشورہ لیتے ہیں اور اس کی کارکردگی دیکھتے ہیں کتنا آپریشن اس نے کیا ہے کتنا کامیابی اس کو ملی ہے یہ سباب دیکھتے ہیں تو اس دین کے معاملے بھی دیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے یعنی کہ قرآن کے آیت اور حدیث پیش کر دینے والے کے پیچھے بھاگتے چلے جائیں نہیں یہ بھی دیکھنا ضروری کہ اس کی بات صلب صالحین کے عقیدے کے مطابق ہے یا مناج کے مطابق ہے کہ نہیں مطابق ہے یہ ترازو ہمارے لیے جو اللہ رب العامین اس میں اوپر سے اتارا اس پر ہم کو تمام کی باتوں کو فٹ کرنا ہے جی ہاں تو یہ بہت سارے ہیں جو باطل کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں تو ان کو بھی ہمیں جاننا ہے تاکہ اپنے آپ کو بچائیں جیسے چھولا ڈاکٹر جاننے کی آپ کوشش کرتے ہیں یا کوئی آدمی آپ کو زمین لینا ہے, ہے کہ نہیں ہے جو فراڈ کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ فلاں فلاں لوگ محتمد نہیں فراڈ کرتے ہیں وہ کتنے لوگوں کو دھوکہ دیا پیسہ لے لیا زمین نہیں دیا اور جو گھر نہیں دیا دکان نہیں دیا پیسہ کھا گئے تو آپ ان کو جانتے ہیں کوشش کرتے ہیں ہاں بھائی فلاں فلاں لوگوں سے بچنا ہے تو میرے بھائی اس سے کہیں زیادہ ضروری جاننا ہمارے لیے دین کے ڈاکو کون ہیں جو آپ کا مال کھا جائیں گے بھرپائی اس کی ہو جائے گی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ مال دے دے گا آپ کو لیکن اور اگر ملا بھی نہیں تو کوئی بڑا خسارہ نہیں ہوگا مال کا خسارہ بڑا خسارہ نہیں ہے دین کا خسارہ یہ سب سے بڑا خسارہ ہے دین اگر نکل گیا سب کچھ نکل گیا جی اللہ تعالیٰ کے انتقام اور اس کے عذاب کے ہمیشہ کے مستحق ہو جائیں گے اس لیے جیسے ہمیں دنیا کے جو لٹیرے ہیں ڈاکو ہیں اور فراڈ کرنے والے ہیں ان کو ہم جاننا چاہتے ہیں اور انسان کوشش کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ دین کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور توحید کے نام پر شرک لوگوں کو پلاتے ہیں یا شریک سنت کے نام پر بدعات کی ترویج و کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے تو سراط مستقیم کیا ہے جو نبی لے کر کے آیا اور اس سراط مستقیم پر اہل سنت الجماعت والے قائم ہیں وہی سراط مستقیم پر جس پر یہ لوگ ہیں امام ابن القیم رحمتہ اللہ علیہ نے بہت اچھی بات کہی ہے وہ کہتے ہیں اور یہ بات بتائی جاتی رہتی ہے بہت سارے علماء نے بات کہی ہے ہم بھی کہتے رہتے ہیں کہتے ہیں کہ افرد شراط علیہ الحق واحد اللہ رب العالمین نے یہاں شراط کو مفرت بیان کیا کیونکہ حق ایک ہے شرات مستقیم آپ پڑنے سرف فاتحہ میں اح دن المستقیم ایک راستہ شرات مستقیم ایک ہی ہے کئی نہیں ہے وہ زیادہ کہ آپ جو بھی راستے پکڑ لیں گے سب جنت کے اندر لے کر جائے گا نہیں اللہ نے ایک ہی راستہ بنایا تمام نبیوں کا دین ایک تھا سب کا راستہ ایک تھا تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سراط کو کیوں ایک بنایا مفرد جمع نہیں کیا سنگولر یعنی پولرل نہیں ہے کیوں اس لیے لین الحق واحد اس لیے کہ حق ایک ہی ہے وہ ہوا شراۃ اللہ المستقیم اور وہ اللہ رب العالمین کا سیدھا راستہ ہے اللہ شراۃ سی واہ اس راستے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے جو اللہ تعالی تک پہنچانے والا ایک ہی راستہ ہے جس کو اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے انبیاء آسمان سے نازل نہیں کیے یہ لیکن اللہ نے دین کو آسمان سے نازل کیا ہے. قرآن اللہ نے اوپر سے اتارا حدیث اللہ نے اوپر سے اتاری تو یہ اوپر سے آنے والی چیز وہی ایک راستہ ہے جو انسان کو اللہ تعالی کی طرف پہنچانے والا ہے بہت سارے راستے نہیں ہیں جیسے ہمارے لوگ کہتے ہیں کوئی بھی کر لیں سب وہیں پہنچانے والا نہیں غلط بات ہی ہے یہ وہ وہاں نہیں پہنچائے گا وہ جہنم طرف کی طرف پہنچائیں گے جی ہاں اللہ نے جنت کی طرف جانے کا ایک ہی راستہ بنایا اس اسی راستے پر آپ چل سکتے کوئی گاؤں ہے مان لیجیے کوئی شہر ہے یا کوئی علاقہ ہے وہاں جانے کے لیے اگر ایک ہی راستہ ہے تو آپ اس پر جائیں گے تبھی اس گاؤں اور علاقے تک پہنچیں گے ٹھیک ہے ورنا اگر اس پر نہیں جائیں گے تو آپ وہاں نہیں پہنچ پائیں گے بھٹک جائیں گے راستے سے تو اللہ نے جنت تک لے جانے والا صرف ایک راستہ بنایا وہ ہوا عبادت اللہ شرح اللہ علیہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ اللہ براہن کے بات کرنا اس طریقے پر جو طریقہ اللہ رب الامن نے اپنے نبی پر نازل فرمایا اس طریقے پر کرنا اللہ ابراہین کی عبادت و حاد خلاف ترکل اور یہ جو باطل کے راستے ہیں اس کے خلاف ہے فعنہ متعدد متشاہ کیونکہ جو باطل کے راستے بہت زیادہ ہیں اور اس کی بہت زیادہ شاخیں ہیں پگڈنڈیاں ہیں وہ نے نبی نے کیا کھینچا راستہ ایک سیدھا کھینچا دائیں بائیں بہت ساری لکیریں کھینچی آپ نے تو باطل کے راستے بہت ہیں لیکن حق کا راستہ ایک ہے وہ لہٰذا یما کا قلحت تعالی وہ انحاز شراۃ مستقیمہ اس لیے کہتے ہیں کہ باطل کے راستے بہت زیادہ ہیں اسے اللہ رب نے قرآن کی جو آیت ہم نے پڑھی اس میں سبول جماعت استعمال کیا سبل مانے راستے بہت زیادہ اور شبیر مانے ایک راستہ شراط مانے ایک راستہ تو اللہ رب العالمین نے سراط مستقیم کہا ہے اور باطل کے لئے سبل کا لفظ استعمال کیا سبول مانے بہت سارے راستے ہوتے ہیں تو یہ سراعت مستقیم ہے جو جس پر اہل سنت الجماعت کے لوگ قائم ہے شراۃ اللدین علیہم اب اس راستے کی فضیلت کیا ہے ایسے چلنے والوں پر اللہ رب العالمین نے انعام کیا, کیا اللہ فرماتا ہے اللہ، آن, ہیں کہ اللہ، یہ ان لوگوں کی راہ ہے جن پر اللہ رب العالمین نے انعام کیا ہے. اللہ کے کی ان پر انعامات کی بارشیں ہوئی اللہ نے ان, ان پر انعامات نادر فرمائیں کون لوگ ہیں من نبی امبیا وہ صدیقین اور صدیقین وہ شہدا اور شہدا و صالحین اور نیک لوگ ان پر اللہ رب العلم نے انعامات نازل فرمائے اللہ کی انعامات کی دو قسمیں ہیں ایک انعامات کا تعلق جو ہے دنیا سے ہے وہ عام وہ اس میں ان انعامات وہ انعامات اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے کافر ہوں مشرق ہوں اللہ پر ایمان لانے والے ہوں نہ لانے والے ہوں ملحد ہوں جیسے بھی ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عام انعام ہے اولاد دینا مال دینا صحت دینا تجارت میں کامیابی دینا یا صحت دینا یا آنکھیں ہیں یا دل دماغ ہے یہ سب کے ساتھ ہے اس لیے مومنوں کے ساتھ خاص نہیں ہے یہ تو یہ اللہ کا عام انعام ہے یہ سب کے ساتھ ہے یہ اللہ نے چیزیں سب کو دی ہیں ایک حکمت کے تحت اور دوسرا انعام کیا ہے جس کا تعلق دین سے ہے ایمان سے ہے اور عمل سالے سے ہے یہ دنیا کی انعامات سے کہیں زیادہ اہم ہے دنیا بہت سارے آنکھ والے ہیں لیکن دنیا آخرت کے اندر اندھے ہوں گے ہے کہ نہیں ہے دنیا میں کتنے بہت سارے مالدار ہیں ان کے پاس ایمان عملِ صعالح کی دولت نہیں ہے آخرت میں جنت کے حقدار نہیں ہوں گے مفلس ہوں گے وہ تو اس لیے سب سے عظیم نعمت کیا ایمان کی نعمت ہے املِ صعالح کی نعمت ہے عقیدے کی نعمت ہے وہ اللہ رب الامین کی خصوصی نعمت ہے وہ اللہ اب الامین کن کو دیتا ہے امبیا صدیقین شہدا اور صالحین کو دیتا ہے ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا انعام نازل ہوتا انبیاء یہ سب سے افضل لوگ ہیں سب سے افضل لوگ جنہیں اللہ اربا میں نبوت عطا کرتا ہے اور نبوت یہ کشبی نہیں ہوتی ہے کہ انسان محنت کرے ریاضت کرے کوشش کرے تو اسے نبوت مل جائے گی نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام ہوتا ہے یہ پورا کا پورا وہبی اور عطائی ہے اللہ جس کو چاہتا تھا نبوت سے سرفراز کرتا ہے ایسا نہیں کہ آپ محنت کوشش کرے تو ان کو بھی نبوت مل جائے گی نہیں وہ جھوٹے ہیں اور وہ مکار اور دجال اور جہنمی ملعون اور فریبی لوگ ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتے اسی اللہ رب العمین نے آپ پر نبوت کے دروازہ بند کر دیا تو نبوت نبی جو ہیں یہ سب سے افضل لوگ ہیں اس دنیا کے اندر اس دھرتی پر اور اس آسمان کے نیچے سب سے افضل لوگ کون ہیں دنیا کے اندر کائنات میں انبیاء کرام ہے اسی اللہ رب العامن نے سب سے پہلے ان کو بیان کیا اس کے بعد صدیقین صدیقین کون ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر صدقدل سے ایمان لگتے ہیں ان کو صدیقین کہا جاتا ہے اللہ رباب نے فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ وہ لذین عام اللہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں کیا ہیں وہ ہم الصدیقین یہ صدیقین لوگ ہیں وہ اور شہدا ہیں یہ اندو رب لحم اجرحم عنحم ان کے رب کے پاس ان کا عجر ہے اور ان کے لیے روشنی ہے قیامت کے دن قیامت تاریخی ہی تاریکی ہوگی روشنی کس کے پاس ہوگی جن کے پاس ایمان ہوگا عقیدہ ہوگا عمل صالح ہوگا ان کے پاس روشنی ہوگی باقی لوگوں کے پاس روشنی نہیں ہوگی تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا جو اللہ پر اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں وہی صدیقین ہیں تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے کسی بھی رسول کا انکار کرنا تمام رسولوں کا انکار ہوتا ہے تو صدیقین یہ بہت اونچا مقام اور مرتبہ ہے صدیقین اپنے عقیدے میں سچ سچے ہیں اپنے اعمال میں سچے ہیں اپنے گفتار میں سچے ہیں تمام چیزوں میں سچے ہیں اسے ان کو صدیقین کہا جاتا ہے اور اس امت کے سب سے بڑے صدیق کون ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں ہستے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیقی کائنات کہا جاتا ہے ہستی مریم بھی صدیقہ تھیں وہ تھی وہ بھی صدیقہ تھیں اللہ عرب کے بارے میں فرمایا ہے ہست مریم کے بارے میں کہ بل مسیح مریم اللہ رسول دخلت من قبل رسولان عیسا علیہ السلام کو نبی کے بارے میں فرمائی ہے امام محمد اللہ رسول دخلت من قبل رسول وہی بات اللہ رب العلم ہنستے عیسا کے بارے میں فرمائی اللہ فرماتا عیسیٰ علیہ السلام کون یہ بھی جیسے اللہ کے بہت سارے رسول گزر چکے ویسے یہ بھی اللہ کے رسول اس کے بعد کیا فرمائے و ام ہو ان کی ماں صدیقہ تھی کانا یا اکولہ نت عام یہ دونوں کھانا کھاتے تھے دونوں کھانا کھاتے تھے لہٰذا یہ خدا اور رب کیسے ہو سکتے ہیں یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ دونوں کھانا کھاتے تھے ہنستے مریم بھی کھانا کھاتی تھیں اور ہنستے عیسی علیہ السلام بھی کھانا کھاتے تھے انسانوں میں سے تھے دونوں اور انسان کے ضروریات میں سے کھانے کے محتاج تھے وہ دونوں نبی بھی کھانے کا محتاج ہوتا ہے نہیں آرام کرنے کا محتاج ہوتا ہے اللہ کی عنایتوں کا محتاج ہوتا ہے اور اللہ رب الم پر یہ ساری ضرورتیں نازل کرتا دیتا ہے اللّہ رب الم جیسے اور انسانوں کو دیتا ہے تو یہ دونوں جب کھانا کھاتے تھے تو کھانے کے محتاج ہوگی جب اللہ تعالی کسی کا محتاج نہیں ہے یہ نقص ہے یہ کھانا کھانا کہ بغیر کھانا کھائے انسان نہ چل سکے نقص ہے یہ لہٰذا اللہ رب ہر نقش سے پاک ہے تو یہ اللہ فرماتا ہے کہ دونوں کھانا کھاتے تھے تو محلے شاید یہاں پر یہ بتانا کہ ہفتے مریمبی صدیقہ جو بھی اللہ اپر یقین کے ساتھ سچائی کے ساتھ عقیدہ سچ ایمان سچ عمل سچ زبان سچ تمام سچائیاں جن کے ساتھ جمع ہو جاتی ہیں ان کو صدیقین کہا جاتا ہے وہ صدیق ہوتے ہیں اس کے بعد وہ شہدا شہدا شہدا یعنی جو اللہ کی راہ میں اللہ کے کلمے کی سبرندی کے لیے اخلاص کے ساتھ اپنی جان دے دیں ان کو شہدا کہا جاتا ہے جمع یہ اور اس کی واحد شہید آتی ہے اور اس امت کے سب سے افضل اور سب سے بڑے شہید کون ہیں جی امیر <سلام> حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لوگ ہستے حسین کا نام لے لیں گے فوراً ہستے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ وہ سید الشہدا ہمارے بھی ان کو سید الشہدا قرار دیا حدیث کے اندر تمام شہیدوں کے سردار کون ہیں ہست امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جی ہاں وہ سعید الشہدا ہیں تو شہدا ایک تو وہ اور وہ حقیقی شہدا ہیں دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کی سربلندی کے لیے اخلاص کے ساتھ اپنی راہ اللہ کی راہ میں اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دیں شہید ہو جائیں قتل ہو جائیں ان کو شہدا کہا جاتا شہید کہا جاتا ہے نمبر دو ایسے بھی شہید ہیں جن کو حکمن شہید کہا گیا ہے دنیا میں ان پر شہید کا حکم لاگو نہیں ہوگا جیسے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں ان کے بارے میں ان کے کچھ مختلف احکام ہیں الگ الگ احکام ہیں ان کے لیکن کچھ اور شہید ہیں جن کو حکمر شہید کہا گیا ہے حقیقتاً وہ شہید نہیں ہیں جیسے جو پیٹ کے بیماری میں جس کی وفات ہو جائے یا عورت زچکی کے وقت اس کی وفات ہو جائے یا کوئی انسان پانی میں ڈوب کر کے مر جائے یا کوئی انسان پر دیوار گر جائے بلڈنگ گر جائے اس کے اندر مر جائے یا کوئی جل کر کے مر جائے یہ سب حکمن شہید ہوتے ہیں کیا ہیں وہ حکمن شہید ہوتے ہیں حکم مطلب یہ ہے کہ ان کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی ان کو غسل دیا جائے گا ہے کہ نہیں ہے یہ ساری چیزیں ہوں گی لیکن جو عام جو دیگر شہید ہوتے ہیں ان کو جو ہے اسی کپڑے کے اندر دفن کیا جاتا ہے اور ان کو جو ہے غسل نہیں دیا جاتا ہے اور اسی جگہ جہاں شہید ہوتے ہیں, ان کو دفن کر دیا آتا ہے اس لئے ان کو حکمن شہید کہا گیا اور نہ حقیقتن وہ شہید نہیں ہیں ٹھیک ہے حکمن یہ شہید ہیں جی. لیکن یہ وہ لوگ جو عقید توحید پر ہوں انہیں کوئی آدمی چوری کر رہا بلڈنگ گر گئی ہو بھی شہید ہو گیا لیکن ایسا نہیں ہے یہ جی. اس لئے اسلام میں بار بارے کہتا ہوں کہ دین ایک حدیث کا نام نہیں ہے جی ہاں کوئی جو ہے شراب پی رہا تھا اور زلزلہ آ گیا پورا ہوٹل گر گیا اور کہے کہ بھائی وہ تو گر کر کے اور کیا نا بلڈنگ گری اس کے اندر مر گیا نعوذ باللہ وہ سب شہید نہیں ہوں گے شہید جو تقوی پر قائم ہو توحید پر قائم ہو صلب صالحین کے راستے پر قائم ہو چوری کرنے گیا تب پکڑا جا رہا تو بلڈنگ سے کود گیا مر گیا کہیں کہ وہ تو شہید ہو گیا نوز بلّہ مظاہر نہیں, نہیں جو دین توحید پر قائم ہو شرک سے بچنے والا اور صلب صالین کے عقیدے اور منہج پر ہو اس کو کہا جائے گا کہ نہیں ہے جی ہاں تو یہ شاید, ان کو بھی شہید کہا گیا ہے اور ایک شہید وہ ہوتا ہے دنیا کے لحاظ سے آخرت میں شہید نہیں ہوگا وہ کون ہوگا جو ریاکاری کے طور پر لڑائی کرے تعصب اس کے اندر ہو اپنے وطن کے لیے ہو ہمیت ہو اس کے اندر ہے کہ نہیں ہے تو ان کو اگر چو مار جائیں میدان میں تو ان کو شہید تو کہا جائے گا دنیا کے لحاظ سے لیکن آخرت کے لحاظ سے شہید نہیں ہوں گے وہ کیونکہ اخلاص نہیں تھا ان کے پاس انہوں نے کیا کیا جاہلیت کے لیے لڑی اور جو ہے اپنے وطن کے لیے انہوں نے لڑائی کیا سمجھ لیجئے جی وہ وطن جو غیر مسلم وطن ہو اور اس طریقے سے اس کے لیے لڑائی کرے یا اس طریقے سے عصبیت اس کے اندر ہو اور جاہلیت کی پکار پکارے وہ اور یاکاری اس کے اندر اخلاص نہ ہو تو یہ جو ہے اگرچہ دنیا کے لحاظ سے ان کو شہید کہا جائے گا لیکن آخرت میں اللہ تعالی کے لحاظ کے یہاں شہید نہیں ہوں گے جیسے منافق ہے جی منافق کو دنیا میں کیا کہتے ہیں ہاں؟ مسلمان کہیں گے اللہ کے مسلمان نہیں ہے وہ کلمہ پڑھتا ہے اس لیے مسلمان ہے وہ. لیکن دنیا کے لحاظ سے مسلمان آخرت میں مسلمان نہیں ہوگا وہ اس لیے وہ جہنم کے اندر جائے گا وہی معاملہ ان لوگوں کا بھی ہے جو مخلص نہیں ہیں اخلاص نہیں ریاکاری کاری ہے اور اس طریقے سے وہ اسبیت کے طور پر جنگ کرتے ہیں تاکہ ان کو مالدار بہادر کہا جائے ہے نا حدیث آتی ہے کہ ایک تین آدمی لائے جائیں گے ایک عالم ہوگا اور ایک مجاہد ہوگا اور ایک مالدار ہوگا ہے کہ نہیں ہے اس نے بھی جہاد کے اللہ کی راہ مارا بھی گیا وہ لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ دنیا والے اسے پہلوان کہیں بہادر کہیں کمانڈر کہیں کہا گیا دنیا کے اندر تو اس کو اللہ اربامل جہانم میں داخل کرنے کا حکم دے دے گا تو یہ دنیا کے لحاظ سے تو کہہ سکتے ہیں جیسے دنیا میں کے لحاظ سے منافقوں کو مسلمان کہا گیا اس لیے ہمارے ان کو قتل نہیں کیا حالانکہ ہمارے سب کے نام جانتے تھے کہ کون کون منافق ہے لیکن پھر عمان نبی نے کسی کو قتل نہیں کیا کیونکہ دنیا میں ان پر دنیا کا حکم چلے گا دنیا کے لحاظ سے مسلمان ہیں اور آخرت کے لحاظ سے جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر رہیں گے تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں پر انعام کیا ہے یہاں علماء نے بیان کیا ہے کہ ہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اے سرات مستقیم پر چلنے والے اگر تم اکیلے اور تنہا بھی ہو تو کبھی گھبرانا نہیں کبھی خوف مت کھانا کیونکہ اس راستے پر چلے ہیں را تمہارے رفیق سفر صدیقین ہیں سودا ہیں لہذا کبھی گھبرانا نہیں اگرچہ تم اکیلے ہی کیوں نہ ہو یہ نہ دیکھنا کہ بہت زیادہ لوگ دوسرے راستے پر ہیں ان سے دھوکہ مت کھانا اور صحیح راستے پر چلنے والے کم ہیں ان سے وحشت میں نہ آنا ان سے خوف نہ کھانا کہ بھئی کیا ہوگا ہمارا نہیں یہ انبیاء کا راستہ ہے اس پر انبیاء چلے ہیں صدیقین کا راستہ ہے یہ کا راستہ ہے لہذا وہ تمہارے رفیق سفر ہیں آپ کسی راستے پر چل رہے ہوں اور آپ کے ساتھ ہی چلنے والے بہترین معاون مددگار ہوں ہمیشہ ساتھ دینے والے مدد کرنے والے تو آپ کو راستے میں کوئی تکلیف ہوگی آپ کو کوئی خوف لائق ہوگا آپ کہیں گے ماشاءاللہ بہت اچھا قافلہ ہمارا سب ایک مزاج کے ہیں سب مدد کرنے والے تعاون کرنے والے ایک ساتھ جو ہے اے اے کیا نام ہے ایک ساتھ قافلہ چل رہا ہے بڑے آسانی کے ساتھ آپ کا قافلہ گزرے گا اس لیے آپ اچھے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں قافلے میں حج پہ جانا ہے عمرے پر جانا ہے یا اس طریقے سے اور کہیں سفر کرنا ہے اپنے ہم مزاج اپنے ہم خیال اپنے ان لوگوں کو انسان ڈھونڈتا تاکہ راستے میں اگر کچھ ہو تمہارا ساتھ دیں گے وہ تو آپ کا جو راستہ ہے سرات مستقیم کا بیاہ کا راستہ ہے اسے کبھی گھبرائیں نہیں کہ ہم کم ہیں اگرچہ آپ کم ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وزن کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے جی تو اللہ فما کی ان لوگوں پر لا انعام ہوا ہے. یہ سرارت مستقیم پر چلنے والے لوگ تھے وہ صالحین چوتھے وہ لوگ ہیں جو صالحین نیک لوگ انبیاء بھی صالحین ہیں صدیقین بھی صالحین شہدا بھی صالحین لیکن یہاں مراد و لوگ ہیں جو اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں ان کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ صالحین انبیاء صدیقین شہدا سب صالحین ہیں لیکن صالحین میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو ہے وہ نبی بھی ہو ہے کہ نہیں ہے سالح ہے وہ لیکن نبی نہیں ہے وہ صدیق نہیں ہے وہ شاہد شہید نہیں ہے وہ لیکن ہر نبی کیا ہوگا وہ سالح ضرور ہوگا کیونکہ صالحیت ہر نبی کے اندر صدیق کے اندر کوٹ کو بھری ہوتی ہے ان کے ہاں تقوی اور صالحیت اور نیکی تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں تو صالحین یا عام ان تینوں قسم کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کو صالحین کہا گیا نیک لوگ جو اللہ کے بھی حقوق ادا کرتے بندوں کے بھی حقوق ادا کرتے ہیں یہ بھی بہت ضروری ہے بندوں کے حقوق ادا کرنا بھی اللہ کا حق ادا کرنا ضروری ہے بندوں کا حق بھی ادا کرنا ضروری حقوق بعد بہت اہمیت کا حامل رہی ہے قیامت کے دن اگر ہم نے بندوں پر ظلم کیا ہے تو ہماری ساری نیکیاں دوسروں کو دے دی جائیں گی جی ہاں اور اگر نیکیاں کم پڑ جائیں گی تو جس پر ہم نے ظلم کیا ہے ان کا ظلم ہمارے اوپر ڈال دیا جائے گا وہاں توحید صرف کام نہیں آئے گی بعد میں کام آئے گی پہلے نہیں کام آئے گی پہلے جہنم میں جانا ہی پڑے گا اگر نیکیاں کم پڑ گئیں بعد میں توحید کام آئے گی پہلے نہیں آئے گی بہت سارے لوگ معاہدین ہیں ماشاءاللہ لیکن بہت ظلم کرتے ہیں زمینیں ہڑپتے ہیں قبضہ کرتے ہیں لوگ قتل کرتے ہیں کہتے جنت کے اندر چلے جائیں گے ہم تو معاہدے ہیں نا ازب اللہ منظال یہ کہنا بہت بڑی زیادتی ہے یہ جی ہاں بہت بڑی جاتی ہے کیا جہنم دنیا کی آگ کی چنگاری ہم نہیں برداشت کر سکتے دھوپ نہیں برداشت کرتے کر سکتے جہنم کی آگ کو برداشت کر سکتے کب تک جہنم میں رہیں گے اللہ بہتر جانتا کب تک جہنم انسان ہو رہے گا اس لیے کبھی انسان کو بات نہیں کہنی چاہیے جی ہاں کہ بھائی ہم توحید پر ہیں جو بھی کر لیں ہم تو ایک دن جائیں گے جنت کے یہ سب نہیں کہنا چاہیے انسان کو یہ سب تعلی غرور اور گھمنڈ ہے یہ اللہ تعالی کو یہ پسند نہیں ہے انسان کو متوازے ہونا چاہیے انسان کو بھی نیکیوں کو کم سمجھنا چاہیے اور گناہوں کو بڑا سمجھنا چاہیے حقوق کے بعد بہت اہمیت کا حامل ہے میرے بھائیوں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے جی ہاں اس لیے بندوں کا حق بھی ادا کریں کسی پر نہ کریں کسی کا مال نہ کھائیں کسی کا حق نہ کھائیں اور اس طریقے سے ان کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کریں جی اور لفظ اعباد ہی بہت عام ہے اس کے اندر سارے لوگ آتے ہیں آپ کے ماں باپ آئیں گے آپ کی بیوی آئیں گی آپ کے بچے آئیں گے اور آپ کے دوست احباب آتے ہیں پڑوسی آتے ہیں پورا کے پورے سب آتے ہیں احباد یہ عام لفظ سارے کے سارے اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اسے سب کا حق ادا کریں اگر حق حقا ادا نہیں کریں گے تو قیامت کے دن بڑا سخت معاملہ ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ از دعا کہ اللہ البامن ہم سب لوگوں کو توحید خالص پر قائم رکھے بندوں کے ابھی حقوق ادا کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ شرکی سے محفوظ رکھے صلب ص کے منظ پر قائم رکھے امین و اللہ خیر و اللہ بنا محمد و علیہ و سابج مین السلام علیکم و رحمۃ اللہ و تعالی.